ونفق في السنور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معاها تائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد منع إلا الخير موسد مريب الذي جعل مع الله لأن أخرط ألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فقال عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمه قال إني داعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فقال عز وجل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء فقال عز وجل یا ایوہ الذین آمنوا انہ من ازواجکم اولادکم عزوال لکم سحضروہم حاضرین جمعہ و فردہ نشین خواتین اسلام گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے اولاد کی ولادت کے بعد شریعت کی جو تعلیمات ہیں کہ وہ نام رکھنے کے سلسلے میں یا عقیقہ کرنے کے سلسلے میں اس سلسلے کی بہت ساری تعلیمات آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی آج میں اسی موضوع کا ایک تسمہ اور تکمیلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ بچپن میں شریعت کی جو تعلیمات اولاد کے سلسلے میں دی گئی ہیں ان تعلیمات کی پابندی حقیقت میں جیسے کہ بتایا گیا گزشتہ جو میں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یہ پہلا قدم ہے والدین پر اولاد کے سلسلے میں جہاں بہت ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہیں ان تمام ذمہ داریوں میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم ذمہ داری تربیت ہی کی ہے اولاد نعمت ہے اسی وقت جبکہ ان کی تربیت ہو اولاد والدین کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے اسی وقت جبکہ ان کی تربیت ہو اولاد انسان کی نیک نامی کا باعث ہے اسی وقت جبکہ اولاد کی صحیح تربیت ہو اولاد کی اگر صحیح تربیت نہ ہو اولاد کو انسان اپنے ہاتھوں سے اگر بگاڑ دے کما حق کو اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے یہ اولاد نہ صرف یہ کہ وہ آخرت کا ذخیرہ نہ بنے گی بلکہ انسان کی آخرت کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گی اور انسان کی بدنامی کا ذریعہ بن جائے گی اور ایسی اولاد نیامت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گی اس لیے والدین کے سید والدین پر اولاد کا سب سے بڑا حق سب سے عظیم حق وہ سب سے عظیم ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ تربیت کی ہے اور اسی مناسبت سے میں نے آج کئی عقائد پرانی مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے عنایتوں کی روشنی میں اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا پرانی مزید میں عنایتوں میں یہ نقطۂ بیان کیا ہے کہ امبیا علیم السلام کے سنت رہی ہے امبیا علیم السلام کا اسوا رہا ہے کہ حضرات سے امبیا علیم السلام اللہ تعالیٰ کے شریر خدر بندے ہونے کے باوجود ان کے پاس آسمان سے وہی آیا کرتی تھی فرشتوں سے ان کی نسبت تھی فرشتوں سے ان کے روابط تھے اس کے باوجود انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے سلسلے میں کس قدر فکر مند رہتے اپنی اولاد کی تربیت کا احساس انہیں کس قدر تھا انبیاء علیہ السلام کو اس کو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بیان کیا جو آتے میں نے آپ کے سامنے سلاؤ کی سورح بقرا کی آیت میں نے آپ کے سامنے سلاؤ کی اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے زندگی کی کئی آزمائشوں کے بعد زندگی کے امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کے کامیاب ہونے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت سنائی یہ خوشخبری سنائی کہ اِنِّ اماما اے ابراہیم میں تمہیں اب امام بنا رہا ہوں ہر قدم میں نے تمہیں آزمایا ہر آزمائش میں تم, ہر میں تم کامیاب رہے ہر امتحان میں تم کامیاب رہے میں تم سے اس قدر خوش ہو راضی ہوں اب میں تمہیں امام بنا رہا تم لوگوں کے امام ہو قرآن کہتا ہے اتنی عظیم خوشخبری اتنی عظیم بشارت سننے کے باوجود نے کہ اللہ نے بنا دیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بجائے خوش ہوتے سب سے پہلا سوال اللہ سے کرتے خال عوام ضروری پرور میری ضروریت کا کیا ہوگا میری اولاد کا کیا ہوگا اللہ دیکھیے محمد حضرت ابراہیم اللہ کو جیسے ہی امامت کے منصب کی, کی پشاور دی گئی سب سے پہلے انہیں یہ فکر دامنگ ہوئی کہ امامت کا جو عہدہ مجھے ملا ہے دینی پیشوائی کا جو منصب مجھے ملا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد آنے والی میری ضروریت میری اولاد اس راستے سے کہیں ہٹ نہ جائے اس راستے سے کہیں منحرف نہ ہو جائے اس لیے فوراً وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں ضروری پرور دگارہ میری ضروریت کا کیا ہوگا یہ جو امامت اور پیشوائی تو نے مجھے ایسا کی ہے کیا یہ امامت اور پیشوائی میری ضروری میری اولاد میں بھی جاری رہے گی اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے پرانی مزید میں امبیا علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر کیا اولاد کے سلسلے میں وہ صرف اپنے بیٹوں بیٹیوں کی فکر نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اپنی پوری نسل کی فکر کرتے ہیں ضروریت کا لفظ بتاتا ہے صرف بیٹے اور بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹے بیٹیاں ان, ان کی اولاد ان کی اولاد ان کی اولاد پوری آنے والی نسل اور صحیح مانگوں میں جو شخص دیندار ہوتا ہے دین پسند ہوتا ہے دینی مزاج کا حامل ہوتا ہے یہ اس کی نفسیات ہے کہ وہ دین پر جب قائم رہتا ہے تو اس کی زندگی میں جو فکر ہمیشہ کامنگ رہتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ہے کہ فکروں سے بچ گیا اللہ نے مجھے سراط مستقیم پہ چلا دیا میرے بعد آنے والی میری اولاد کا کیا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو میری اولاد اس راستے سے ہٹ نہ جائے میری نسل میری ضروریت ہٹ نہ جائے یاد رکھنا ذمہ دار قسم کے والدین کی ایک پہچان ہے جس والی سو والدین اپنے دل میں احساس نہ رکھتے ہوں یہ فکر نہ رکھتے ہوں میری آنے والی ضروریت کا کیا ہوگا میری آنے والی نسل کا کیا ہوگا میری اولاد میری آفاج یہ کہیں صحیح عقیدے سے نہ جائے یہ کہیں قبر پرستی کے شکار نہ ہو جائے یہ کہیں دین کے سلسلے میں فکنے میں مبتلا نہ ہو جائے یہ سکر دین لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں ہے یہ اس بات کا کرینہ ہے کہ وہ ذمہ دار والدین نہیں ہے اور اپنی اولاد کی بہتری سے آنے والے اپنی اولاد کی خیر قائد سے آنے والے جو والدین نہیں ہیں یاد رکھنا والدین ذمہ دار والدین کی علامت ذمہ دار والدین کی پہچان وہ اپنی اولاد کی دنیا سے زیادہ آخرت کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں دنیا سے زیادہ دین کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں اور وہ دنیا سے زیادہ اپنی اولاد کو دینی ناحیے سے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وہی کہا اور پھر سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں نقل کے اس سے بھی یہی بات کا رس اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کیا کہتے ہیں دعا کا پہلا جملہ سب سے پہلے تو کہا کہ پروارا یہ شہر جسے بسانے آباد کرنے کی سنے مجھے توفیق دی یہ شہر کو والا شہر بنا اور اس کے بعد پہلی دعا یہ کرتے ہیں وجنوبنی وہ بنی احبد الفنم مجھے اور میری اولاد کو خوب پرستی سے بچا لینا میری اولاد کو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا سے بچا لینا اور کفر سے بچا لینا ہم بھی ذرا اپنے کے میں کام کر دیکھیں زندگی میں کبھی کیا ہمیں یہ توفیقی ہے کہ کبھی ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ پرور ہماری اولاد کو شرک سے بچا لینا کفر سے بچا لینا فراہٹ سے بچا لینا قبر سے بچا لینا شریف بغاوت سے بچا لینا کبھی ہم نے یہ دعا کیے یہ نبی ہے جو خلیل اللہ ہے اور ان کی زبان سے نکلنے والی دور اس اہم موقع پر وجنوبنی و ان نعبد مجھے میری اولاد کو میری ذریت کو بت پرستی سے بچا لے اور اگے انہی دعاؤں کا سلسلہ قران او ذکر کرتے ہی دعا بھی ذکر کرتا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی فروردگار مجھے نمازی بنا دے فروردگار مجھے نمازی بنا دے اور نہ صرف مجھے و من ذریتی پرور دکھا میری ضروریت کو بھی نمازی بنا دے میری نسل کو بھی نمازی بنا دے میرے گھر والوں کو میری بیوی بچوں کو اور ان سے جو نسل چلے گی میری پوری نسل اور ضروریت کو نمازی بنا دے یہ کیسے ترغمبر سبحان اللہ ایک ایک نیکی کو یاد کر کے اپنی اپنے ہاتھ میں اور اپنے اپنے اپنی اولاد کے حق میں جو دعا کرتے ہیں یہ انبیاء علیم السلام کا اسوا ہے یہ انبیاء علیم السلام کی سیرت ہے یہ انبیاء علیم السلام کا نمونہ ہے محتھرم بھائیوں آج اسلائیے سے ہم بہت کوتاح ہے بڑی کوتا ہم سے ہو رہی ہے اور بڑی سختی ہم سے ہو رہی ہے والدین اولاد کی شربیت کے ذمہ داری کما کو ودا نہیں کر رہے ہیں آپ اگر معاشرے میں فیصد جاننا چاہیں ایسے والدین جو دینی نقطۂ نظر سے اپنی اولاد کی رہنمائی کرتے ہو اور اپنی اولاد کے دینی مستقبل کے سلسلے میں فکر مند رہتے ہو آپ کو بمشکل دو تین فیصد والدین بھی ایسے بامشکل سے نظر آئیں گے آج دنیا بنانے کی فکر میں ہے دنیا بنانے کی فکر میں ہے کہ ہم چھوٹ اپنی اولاد کے لیے کتنا مال چھوڑ کر جائیں زیادہ سے زیادہ مال چھوڑ کر جائیں اپنی اولاد کو دنیاوی اعتبار سے اونچا اٹھا کر جائیں یہ سب صحیح ہے لیکن دنیا سے پہلے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے محترم بھائیوں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہماری جو ناکامی ہے شاید اس کا ایک اہم ترین سبب یہ ہو کہ ہمیں اولاد کی تربیت کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے اولاد کی تربیت کا احساس وقت گزرنے کی بات کرتے ہیں زندگی میں جب ٹھوکر لگتی ہے زندگی میں جب ہمیں بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں ہمیں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں یاد رکھنا ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اس وقت پہ اگر وہ کام نہ ہو اس وقت کے گزر جانے کے بعد آٹھ لاکھ کام کرنا چاہے وہ کام نہیں ہوگا اولاد کی تربیت کا سب سے سنہرا موقع اور زندگی کا سب سے سنہرا مرحلہ جو تربیتی لفتے نظر سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے وہ بلوغت سے پہلے کا مرحلہ ہے بلوغت سے پہلے کا مرحلہ بچے بچہ جب بچہ ہوتا ہے دو تین سال کی عمر کا پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر شور پیدا ہوتا ہے احساس پیدا ہوتا ہے عقل پیدا ہونے لگتی ہے تو بلوغت سے پہلے کا جو مرحلہ ہے دو سال سے لے کر بارہ سال چودہ سال تک کا مرحلہ یہ تربیتی نایت سے بہت ہی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اولاد کی محبت بھی سب سے زیادہ اسی مرحلے میں ہوتی ہے اور والدین اولاد کی محبت میں آ اس مرحلے میں اولاد کی تربیت سے غافل ہو جاتا ہے اور یاد رکھنا جو والدین اس مرحلے میں بلوغت سے پہلے کے مرحلے میں اولاد کی تربیت کی جانب توجہ نہ دیں وہ شاید باقی زندگی میں بات کم انہیں کامیابی ملے تربیت کے سلسلے میں اس لیے اب حاضر سے دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے کو بڑی اہمیت دی اور آپ نے تعلیم دیے کہ اس مرحلے میں بس اولاد کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاؤ دین سے تعلق رکھنے والی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤ جب بھی اولاد کوئی غلطی کرے فوراً وہیں ٹوکو یہ مت سوچو کہ ابھی بچہ ہے یہ مت سوچو کہ ابھی ننا ہے یہ مت سوچو کہ ابھی معصوم ہے تمہاری محبت اس راستے میں رکاوٹ نہ بنے فورن اسی مرحلے میں جو میں آتا ہے روکنا چاہیے حضرت عمر بن نبی سلم کہا سے سے رہا تھا ایک برتن میں بیٹھ کر ہم سب کھا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا ہاتھ کبھی برتن کے اس کنارے کبھی اس کنارے کبھی درمیان میں ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یا اولام کہ بچے سنو اللہ。سے اللہ کا نام لینا بسم اللہ کے ہاں ہاں میں کہاں جیسے کوئی غلطی دیکھ کے فوراً سوڑتے ربی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے نوازے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت حسن بنا ربی اللہ تعالیٰ گزرتے ہوئے انہوں نے صدقے کی ایک کھجور پڑی ہوئی تھی صدقے کی وہ کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی حضرت نبی کریم صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کسن کسن کہا کہ حسن چھوٹ دو چھوٹ دو پھر کہنے لگے عالم صاحب کو روسا دہ تھا حسن چھوٹے سے بچے ہیں معصوم سے بچے ہیں وہ ایک کھجور باغیوں میں ڈال دیے جو صدقے کی کھجور ہے اور سونکہ ہمبیا علیم نبی کریم صل صلی اللہ علیہ وسلم کے کے لیے صدقے کا کھانا حرام ہے اس لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا یہ تو بچہ ہے یہ تو معصوم ہے ابھی ہے نہیں آپ نے پڑھائی کہا کہ سوٹ دو کیا کہن, کہن، کہن. پھر کہنے لگے عالم حسن کیا نہیں جانتے کہ ہم جو ہے ہمارے گھر والے صدفہ نہیں کھایا کر ہمارے لیے صدفہ اللہ نہیں یہ ضروریت کے سلسلے میں بہت ہی اہم نقطہ ہے اولاد کسی کا بھی بچہ ہو اسکول جاتا ہے اسکول سے وہ روزی کسی دن کسی کا پنسل اٹھا کے لائے گا کسی دن اپنے کسی ساتھی کا جو ہے کوئی کتاب اٹھا کر لائے گا کسی دن اپنے ساتھی کا جو ہے کوئی چیز اٹھا کر لائے گا اگر وانیدے یہ دیکھ کر خاموش رہ جا ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بچہ ہے اگر اس کو توڑتے نہیں ہے اس کے پرنسل لانے پر اس کے دوسروں کی کتاب لانے پر اگر نہ ٹوکے والدین یہی بچہ آگے چل کر چور بنے گا آج جیسے وہ پنسل چنا رہا والدین اگر اس میں نہ روکے نہ ٹوکے کل یہی بچہ آگے چل کر بہت بڑا چور بنے گا ذمہ دار والدین کی علامت یہ ہے کہ فوراً بچے کے ہاتھ میں جیسے ہی دوسروں کی چیز دیں گے فوراً روکے فوراً ٹوکی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ حسن کے بارے میں آتا ہے بچپن کی بچپن کے اس مرحلے کی خصوصیت کا لحاظ کرتے ہوئے بچہ زیادہ سے زیادہ عرض کرنے کی صلاحیت اس مرحلے میں رکھتا آپ کا, کا گزر ہوتا آپ سلام کر کے تھے کرتے سے. حالانکہ بڑے کو بچوں کو حکم دیا گیا کہ بڑے گزرے تو سلام کرو لیکن تربیتی نقطۂ نظر سے نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم کھیلا کرتے تھے اور آپ سلام کر کے گزرتے یاد رکھنا بچپن میں آپ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے اذکار سکھا دو سبحان اللہ سکھا دو الحمد سکھا دو اللہ اکبر سکھا دو کبھی آپ سفر میں جا رہے ہیں آپ ان معصوم بچے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی گاڑی جو اوپر کی جانب چڑھ رہی ہے کہ کسی گھاٹ میں آپ انہیں سکھا دو کہ بیٹا اللہ کو اکبر کہنا اللہ کو اکبر کہنا اور کبھی آپ ڈاؤن میں اتر رہے آپ انہیں سکھا دو بیٹا صبح اللہ کہنا سبحان اللہ کہنا آپ دو اور اس کے بعد دیکھو چوتھی دفعہ جب خود بخود آپ کی گاڑی ڈاؤن میں جائے گی آپ کا بچہ خود سبحان اللہ کہے گا اور جب آپ کی گاڑی اپ میں جائے گی آپ کا بچہ خود اللہ الا پر آپ دیکھو کہ تربیت یہ چھوٹے چھوٹے اصکار کے ستر تک انداز ہوتے معصوم سے بچوں کو مسجد لانا آپ خوش نہ کرو اپنی نمے کو نماز پڑھاتے اپنے ساتھ مسجد لیا کرو دیکھو مسجد سے جب ان بچوں کا رشتہ چوڑے گا ان کی تربیت سے یہ مسجد کا آنا کس قدر اثر انداز ہوگا یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچپن ہی میں نمے نمے معصوم جو ہے مسجد میں آیا کرتے تھے بری تعداد میں آیا کرتے تھے اللہ کے نبی ان کے رونے کی آواز سن کر بچوں کے رونے کی آواز کو سن کر نماز مختصر کرتے تھے اللہ کے نبی لیکن کبھی آپ نے روکا نہیں کہ بچوں کو مسجد مت لاؤ بچوں کو مسجد لانا پرانی مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھا دینا بچوں کو سلام کے آداب سکھا دینا سلام کی کلمات سکھا دینا تربیت اثرات بڑے دو, بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بچوں کی تربیت کیسے ہوا کرتی کی اندازہ ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت احمد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر پہنچا والدہ کے پاس اور بہت دیر سے پہنچا ماں کہنے لگی کہ بیٹا احسے احمد کہاں؟, کہاں گئے تھے حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ, کہ امی جان اللہ کے سے تھے, سے تھے. کم سن تھے. نبی نے حضرت نبی زمانے میں آپ کی خدمت کہاں لے گئے تھے حضرت نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کام کے لیے بھیجا تھا اس میں جو ایک کچھ تاخیر ہو گئی ماں نے کہا کون سا کام ہے حضرت انس کہتے ہیں بتاؤں گا نہیں میں رس یہ اللہ کے نبی کا ایک راز ہے اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا ہے اس لیے مائی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہ کوئی معرونی سی بات نہیں ایک معصوم سے بچے کے ذہن میں یہ احساس راز کی حفاظت کرنے کا بڑے بڑوں میں چیز نہیں اچھے اچھوں میں چیز نہیں اور اچھے اچھے دینداروں میں چیز نہیں راز داری جسے کہتے ہیں معاشرے میں ناپائید ہے یہ کوئی بھی بات ہو کوئی کسی سے کہتا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا مگر دیکھو کس قدر چیز قدر بات پھیلتی ہے کوئی میٹنگ ہوتی ہے میٹنگ میں بات طے ہوتی ہے کہ بھائی میٹنگ میں جو ممبر ہیں ان سے باہر یہ بات نہیں جانا مگر دیکھو کتنا جل باہر پہنچ جاتی ہے. بڑے بڑوں میں اچھے اچھوں میں رازداری کی صفت نہیں لیکن یہ نمبر سے معصوم صاحب اپنی ماں سے اللہ اکبر ماں سے کہہ رہے ہیں کہ مائی ہی میں نہیں بتاؤں گا یہ اللہ کے نوی کا راز ہے میں. میں اللہ کے نبی کے راز کو حصہ نہیں کروں گا یہ تربیت بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹے سے اور چاہیے کم سے آبھی اگر کیا بھی آدھی اس طرح مراد اللہ علیہ وسلم سات سال کی عمر کے ہیں اور سات سال کی عمر کے رہ کر زور کرو ان کی تربیت کس انداز میں ہوئی ہوگی کہ اپنے گام کے قبیلوں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ نماز میں امامت کے لیے امامت کا انتخاب کرنے کے لیے امام بنانے کے لیے پورے قبیلوں کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ کسے یاد ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن حضرت عمر بن نبی سلما کو یاد ہے حالانکہ ان کی عمر سات سال سے زیادہ کی نہیں قوم کے بڑے بڑے تھے لیکن سب سے زیادہ قرآن حضرت امر بن عبی سلما کو یاد ہے اور دستور یہ امامت کے سلسلے میں جس جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو امام کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے امامت سب سے زیادہ مستحف ہے وہ ہے بشردی کے امامت کے شرائط آداب وغیرہ سے واقف ہو تو قبیلے والوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ قرآن امر بن نبی سلمہ کو یاد ہے امر بن عبی کو امام بنا دیا اور وہ اپنے قبیلے کے امام تھے سات سال کا بچہ امامت کر رہا ہے اور کہ ابو ابوداؤد کی روایت میں سراہت ہے کہ پنج وقت نمازی نہیں اگر کسی کا انتقال بھی ہو جاتا تو یہی امر بین نبی سلما نمازی جنازہ پڑھایا کرتے تھے اللہ اکبر یہ کیسی ضروریت ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وجمعین کی اپنے ننے اور معصوموں کو کس طرح قرآن یاد دلایا کرتے تھے دعائیں کار یاد دلایا کرتے تھے کہ پورے قبیلے میں سات سال کی عمر کا بچہ جو امامت کر دیا تھا مجھ سے تحریک تربیت کے سلسلے میں ہمیں کامیابی اسی وقت ملے گی جبکہ عمر کے اس مرحلے کا خیال رکھتے ہوئے تربیت کا سلیقہ بھی ہمارے اندر ہو باغ والدین تربیت کے تو ضرور ہوتے ہیں لیکن تربیت کا سلیقہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے بات بات پہ ڈانٹنا بعد بات پہ غصہ کرنا بعد بات پہ چھڑی اڑانا بعد بات سے اپنی اولاد کو پیچھنا اس سے اولاد کی اولاد بنے گی نہیں, اس سے اولاد بگڑے گی اولاد کے اندر ضد پیدا ہوگی حضرت انس کی تربیت تو ایسی ہوئی تو کیوں ہوئی میاں سے ہوئی نرمی سے ہوئی پیار سے ہوئی شفقت سے ہوئی پرمایا کہ دس میں نے خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دس میں کبھی آپ یہ اب تک نہیں تھا تو نرمی بہت ضروری ہے آپ اولاد کی غلطیوں پر ٹوکے ضرور مگر محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اللہ کے کری بچوں کے ساتھ کتنے پیار سے پیش آتے ہم سے صحابی تھے چھوٹے سے صحابی تھے ان کے پاس ایک معصوم کا پرندہ تھا اس سے کھیلا کرتے تھے وہ, وہ پرندہ مر گیا اللہ کے کربی ان کے پاس جا کے کہنے لگے یا ابا کہنے لگے ابو عمیر, ابو عمیر ان کی بنیاد تھی صحابی کی معصوم سے صحابی تھے کہنے لگے وہ تمہارا چھوٹا سا پرندہ کیا ہو گیا مر گیا تمہارا چھوٹا سا پرندہ اور برو کتنے پیار مرے لہجے سے اللہ کے نبی کتاب بھر کے پوچھ رہے ابو عمیر کیا ہو تمہارا وہ پرندہ انسار کے بچے جب بھی اللہ <تصالح> کے نبی کے پاس جایا کرتے نبی کریم حضرت احمد فرماتے حضرت جاوید وغیرہ کی حدیث ہے کہ بچے جب بھی اللہ کے نبی کے پاس آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ واؤب اپنا ہاتھ کے ان کے سروں پر اپنا ہاتھ پھیرا کرتے تھے بچے جب بھی آپ کی فلم قدم بڑھاتے بچوں کو اٹھاتے آپ صلی اللہ وسلم اور پوسا لیا کرتے تھے اس نرمی سے جو ایک کام بنے گا اور نرمی سے بچے جو ہے بنتے ہیں سدھرتے ہیں ہاں بعض اوقات کوئی کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے فا تو اس کے ساتھ سختی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے اسی لیے عزیزوں نے اس کی گنجائش بھی رکھی گئی صحیح جان سبیر میں اللہ نے کو صحیح طرح دیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے اپنے گھر گھر میں کوڑا رکھا کرو اس زمانے میں مارنے کے لیے کوڑا استعمال ہوتا تھا اپنے گھر میں کوڑا رکھا کرو اور آپ نے کیا کہا کوڑا ایسی جگہ رکھا کرو کہ گھر والوں کو نظر اس پر بار بار پڑتی رہے مطلب یہ کہ مارنا نہیں صرف ڈرانے کے لیے تو اولاد کو سدھارنے کے لیے لاٹھی اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے سختی کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے مگر جس قدر سختی کی ضرورت ہے اسی قدر سختی ہونی چاہیے وہ دھرم یاد رکھنا اولاد کی تربیت یہ ذمہ دار والدین کی سب سے بڑی علامت ہے اگر ہم نے اولاد کی محبت کا واسطہ دے کر اولاد کی محبت کے سکھنے میں مفت رہا کر اولاد کی تربیت اگر نہیں کی یہ اولاد اولاد نہیں ہماری دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں قرآن کا منو ان اور سورے کی ہے، اے ایمان والو تمہیں بات معلوم ہونی چاہیے تم میں سے بعض کی بیویاں ایسی ہیں تم میں سے بعض کے بچے ایسے ہیں تم میں سے بعض کے اولاد ایسی ہے کہ وہ تمہاری دشمن ہے ان نمین نزوا جکم اولا اللہ بیوی کو دشمن قرار دے رہا قرآن اولاد کو دشمن قرار دے رہا قرآن جس اولاد کو انسان دنیا میں سب سے بڑھ کر چاہتا ہے جس کے لیے سنبند ہر کی قربانی دیتا ہے قرآن دشمن ساری اولاد نہیں بعض بعض بیویاں بعض بعض اولادی تمہاری بعض بیویاں تم میں سے بعض لوگوں کی بیویاں تم میں سے بعض کے اولاد دشمن ہیں تو لہذا اس فصلے سے ہوشیار رہنا محتاط رہنا کیسے دشمن آیت کے شان نزول کے سلسلے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کی روایت ہے کہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرات صاحبہ کے نام رضوان اللہ علی مجمعی مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت بعض صحابہ کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کی بیویاں اور ان کے بچے ہجرت کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے چای تو آنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے سے بات کی بیوی اور بچے رکاوٹ بن رہے تھے اجرت کے راستے میں اجرت کرنے نہیں دے رہے تھے اجرت پہ آمادہ نہیں ہو رہے تھے اس وقت یاد حاضر ہوئی ان لمی نظر جی کو محدود یاد رکھنا تمہاری پاس بھی یا تمہارے پاس بچے تمہارے دشمن ہیں کیا مطلب دین کے سلسلے میں جو بھی رکاوٹ بنے جو بیوی دین کے سلسلے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہماری دشمن ہے جو اولاد دین کے سلسلے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ اولاد اولاد نہیں وہ ہمارے دشمن میں آپ حضرت نو علیہ السلام کے واقعے کی روشنی بھوک سمجھ سکتے ہیں حضرت نو علیہ السلام سے کیا کہا گیا حضرت نو علیہ السلام کی چار اولاد میں سے تین دو مسلمان سے مومن تھے لیکن ایک بچہ جسے جس طلقن بیان کیا گیا کنان جی کے نام اس کا ایام بیان کیا گیا ہے یہ جو ایک کافر تھا حضرت انہوں علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب آگیا ہے حضرت ان علیہ السلام علیہ ایمان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کے جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بچے کو دیکھا اپنے اس کافر بیٹے کو دیکھا کہ وہ خر ہونے کے قریب ہے حضرت اللہ علیہ السلام کے دل میں کدرانہ شفقت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ جوش مارنے لگا ایک باپ اپنی آشا کے سامنے اپنی اولاد کو عذاب الہی کا لقمہ بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے فوراً کہنے لگے یا بولے کم نہ اولا سے کمال کا کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا یعنی ایمان والے سوار ہو جا کافروں کے ساتھ نہ ہو جا لاسمل وہ کہنے لگا من الماء اتنا سدھی تھا اتنا ہٹ درم کہنے لگا کہ نہیں آج میں طوفان کی سد میں نہیں آؤں گا طوفان کی کتنی بڑے بڑی موجیں کیوں نہ آئیں میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا طوفان کی موجیں وہاں تک میں پہنچ سکے گی میں بچ جاؤں گا یوان سمجھانے لگے لا نہ کہاں کے بیٹے یقین کر لیں آج کسی کو اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں طوفانی موجیں پہاڑ کی چوٹی تک بھی پہنچ پہنچتی رہیں گی میرے ساتھ آ جا تو کر لے ایمام لا لیکن قرآن کہتا ہے وہ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی یہ محادت یہ بات چیت چل ہی رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے بہت سی اس میں حضرت علیہ السلام کے بیٹے کو لقمہ بنا لیا غرق ہو گیا باپ کی نظروں کے سامنے یہ باپ جو کہ نبی ہے نبی کے سامنے بیٹا ہو گیا حضرت نو علیہ السلام بڑے دکھی ہوئے بڑے رنجیدہ ہوئے اور حضرت انسلام کی زبانی دعا لکھی ہے دعا لکھنی وہاں جانو اور ربو بکالو رپی نبنی ملا کہنے لگے پرو دکھا میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ان لونی ملا وہ میرے گھر والوں میں سے وہ نواد اصل اقوام کا کم الحاق ہی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے گھر والوں کو تو بچا لے گا میرے گھر والے آزاد کی گرس میں نہیں آئیں گے یہ میرا بیٹا ہے جو عذاب کی گرس میں آ چکا ہے پروگارہ اپنے وعدے کے مطابق کے تو میرے گھر والوں کو بچائے گا میرے اس بیٹے کو بھی بچا لے قرآن نے کیا کہا تمین لے اور اللہ نے سرا دیا اے ہم نے تم سے یہ ضرور وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر والوں پہنچائیں گے لیکن اے نو تمہارے گھر والے وہ ہیں جو تم پر ایمان لائے ہیں وہ تمہارا بیٹا صحیح لیکن جی ایمان نہیں لایا ہے وہ تمہارے گھر کا اس فرض نہیں ہو سکتا ہو اور فرمائے انہوں سے ملا ہوں باپ نمازی ہو بیٹا سے نمازی ہو نسبی رشتہ تو ہو سکتا ہے لیکن بیٹا وہ بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں باپ دیندار ہو بیٹا ہے لیکن وہ بیٹا بیٹا کہلانے کا مستحق نہیں حضرت نو علیہ السلام سے کہا گیا ان نو من سنک وہ تمہارا بیٹا نہیں وہ تمہارے گھر والوں میں سے ہو نہیں سکتا وہ تمہارا فیملی ممبر ہو نہیں سکتا ان نو لے سنانک کیوں انمل الغیر اسال ہے اس کی زندگی کا پورا عمل گنا ہی گنا ہے وہ کافرانہ زندگی اس نے گزاری ہے بکن سکون من چاہلی اور اتنی سخت تنبی کی گئی کہ گیا کہ نو کے یاد رکھنا تم بیٹے کی محبت میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے ای نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ انہیں آئی رکان سکون مینل جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ اولاد کی محبت کے تاطر اولاد کی نظبت کی خاطر ایک پیغمبر کو کتنے بڑی آزمائش سے گزرنا پڑ یاد رکھنا قرآن کی اس نصیحت کو سامنے رکھ کر چلیں قرآن کی اس نصیحت کو سامنے رکھ کر اولاد کے ساتھ معاملہ کریں کہ نمین نزوا جی کم اولا جی تمہاری بات ہونا تمہاری دشمن ہے تو لہٰذا جس طرح دشمن سے چوکن شوکنہ رہتے ہو تمہاری تمہاری آسین کا جو سب تمہارے گھر میں پل رہا ہے تمہارے فیصلوں پہ پل, پل رہا ہے تمہاری نظروں کے سامنے بڑھ رہا, رہا ہے اس دشمن سے بہت موتاف رہنا ان نمی نظمہ محترم بھائیوں آج ماحول اس قدر خراب ہے ماحول میں اس قدر بگاڑ ہے, ہے آج بہت ضروری ذمہ دار قسم کے والدین اگر ہم ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آج ہم کبھی کبھی اپنی اولاد کے کردار اور کیریکٹر پر کبھی کبھی شک کی نظر بھی ڈال لیا کریں یاد رکھنا اپنی اولاد پر شک کی نظر سے نظر ڈال لیا کرے اپنی اولاد کو کبھی شک کی نظروں سے بھی دیکھا کرے اگر ہم ذمہ دار قسم کے والدین ہیں اولاد کی محبت بچائے آج عام لوگوں کا تصور یہ ہے عام لوگوں کا تصور یہ ہے کہ میرا بیٹا خراب نہیں ہو سکتا میری بیٹی خراب نہیں ہو سکتی لوگ آگے شکایت کرتے ہیں خیر کا بن کر ہم دردن کی شکایت کرتے ہیں ہم نے آپ کے بیٹے کو فلاں لے کے جاتے ہوئے دیکھا ہے فلاں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا آپ کی بیٹی کو فلاں لگے جاتے ہوئے دیکھا ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے بجائے اس کے ہم اس کا جائزہ لے تحقیق کریں بولنے والے پہ غصہ ہوتے ہیں اس میں نکیز کرتے ہیں اور اس کو دشمن سمجھتے ہیں حالانکہ بیچارہ وازرائے آزرائے ہمدردی آ کے ٹہرا یاد رکھنا اگر ہمارا سرد عمل اولاد کے ساتھ یہ ہے بھلے سے ہم لاکھ محبت کے دعوے کر رہے ہوں آخر کے نقطۂ نظر سے ہم دشمن ہیں ایسے اولاد کے ہم اپنے ہاتھوں سے ایسی اولاد کو بگاڑ رہے ہیں لہذا آپ کی اولاد پر قریب شک کی نظر بھی دیکھی یا کریں شک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے کردار پہ شکر شک کرنا حرام ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ آپ کبھی جائزہ تو لیں وہ جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے وہ جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ان کی صحبتیں کن کے ساتھ ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے اور خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنا خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنا عشا کے بعد جو, جو اولاد دیر سے آیا کرتی ہے عشا کی بات دیر سے آیا کرتی ہے اس پر اپنے اگر ذمہ دار قسم کے والدین ہیں اس پر کھڑی نظر رکھنا اور اولاد کو اس کا شکار ہونے سے بچانا ان کی سو گن پہ نظر رکھے ان کے تصرکات پہ ان کے اٹھنے بیٹھنے سے نظر رکھے ذمہ دار قسم کے والدین کی یہی علامت ہے محترم بھائیو آج نہ تعلیم تربیت نہ تعلیم سے تربیت ہو رہی ہے نہ معاشرے اور سماج سے تربیت ہو رہی ہے نہ دوست و آباد سے تربیت ہو رہی ہے تربیت کا ایک ہی راستہ باقی ہے والدین والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی کماعت کو تربیت کرے رب العالمین ہمیں اور آپ سے اپنی اولاد کے خطنے سے واقف ہونے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی فرمائے آمین بارک اللہ توفیقرمائے عالم بار رحمه رحمه رب الحليم